میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں میری رہائش ہے مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ مرغیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے یہ لوگ کیا ہیں اور جو یہاں پہ یہ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں دوسرا سوال میرا ایک بھائی نے خیر اس کا جواب آپ نے دے دیا تھا مفتی صاحب لیکن دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا کسی نان مسلم لڑکی یعنی کہ کوئی ہندو لڑکی سے مسلمان کرنے کے بعد شادی جائز ہے और ہے اور وہ بعد میں بدل جاتی ہے تو اس معاملے پہ آپ کچھ روشنی ڈالیے گا کیونکہ میرے کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ اپنی روشنی ڈالیں مہربانی جی عامر بھائی مرغی دار سے خارج ہیں مرتب کے حکم میں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں اللہ دبین شائقوں و, و خاطم نبی جین یہ میرے محبوب جو ہیں یہ خاتم تم نبی جین ہے تو انہوں نے ختم نبوت کا انکار کر کے ایک جھوٹا نبی بنا لیا ہے اب وہ جس کو انہوں نے نبی بنایا نبی تبدیل کی بات وہ تو شریف آدمی بھی وہ سابت نہیں ہو سکتا اس کے جو کردار ہے اس اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے تو مطلقن دائرۂ اسلام سے خارج ہیں مرزئی مرزئی ہیں یعنی مسلمان نہیں ہیں ان کو مرزئی ہی کہنا چاہیے بلکہ عام بھی نہیں کہنا چاہیے مرزئی ہی کہنا چاہیے دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کے ساتھ بول چال یا ان کے ساتھ کھانا پینا کا کاروبار کرنا ان کی بیمار پرسی کرنا ان کے جنازوں میں شاور ہونا سب ناجائز ہے حرام ہے لہٰذا جو دائرہ صحان سے خارج ہیں ان سے بچنا چاہیے بد قسمتی ہے کیونکہ انگریز نے کئی فتنے پیدا کیے نا مسلمانوں کو تخلیق کرنے کے لیے کئی فرقے کئی فتنے پیدا کیے کسی نے نیا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کسی نے نبی کے خلاف معذ اللہ تک محاذ قائم کر دیا وہ جو وائس ہند کی پہلے واسرائے ہند تھا نا جو اس کی رپورٹ اب برطانیہ نے شائع کر دی ہے جو اس نے جو برطانیہ کو لکھا تھا نا کہ ہندوستان میں کیسے ہم قابض ہو سکتے ہیں تو ان میں ایک شرط یہی تھی کہ کچھ ایسے مولوی پیدا کیے جائیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بیان کیا کریں اور کچھ ایسے آدمی پیدا کیے جائیں جو اپنے آپ کو خود مری معذلّہ کہلائے اور پھر ایسے آدمیوں کی مدد بھی کی جائے ہر ہاں لحاظ سے پھر انہوں نے وہ لکھا بھی ہے کہ کانپور میں ایک موری بھی رکھا تھا اس کو چھ سو سو دیوتا کی بحث آتی تھی چھ سو مہانہ دیتے تھے پھر انہوں نے مرغا قادیانی کی حفاظت بھی کی اور وہ لکھتا ہے کہ مجھے مکے اور مدینے اور دنیا کی کسی اور مرک اپنے اتنی آرام سے اپنے مذہب کی تبلیغ کی جا اور اسٹیٹ جتنی برطانیہ کے تحت ہے تو برطانیہ والے اس کو یعنی ہر قسم سپورٹ کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں آج بھی غیر مسلموں کی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ دہراستان سے خارج ہے دوسرا ہمارے بھائی جہاں تک آپ کے سوال کے بارے میں تعلق رکھنا اجی نئے مرزیوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے مسلمان نہیں ہے قرآن یعنی قرآن کو دیکھے مستشق بھی پڑھتے ہیں قرآن کو ہم یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے ہیں تو قرآن کو کیوں پڑھتا ہے بہت سارے لوگ ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے قرآن کی آئے تھی میں نے آپ کو سنائی خاتم خاتمین کا کریم سرس و خاطم الدین ہے اور شروع میں اگر آپ دیکھیں یو مینا بیما لئیکا ودینہ بیما لئی کا جو آپ پر نازر کیا گیا اور جو آپ کے آپ سے پہلے دیا ان پر جناب بعد میں آنے والے چیخی کا ذکر پورے قرآن میں نہیں ہے کہ ان پر بھی مان لانا ضروری ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا رشتے ناطے کرنا سب حرام ہے جہاں تک دور سے کا تعلق ہے تو اگر غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کیا جائے اس سے شادی کی جائے تو بہت بڑا ثواب ہے لیکن اگر بعد میں بد قسمتی ہے اس کی کہ اگر بعد میں دوبارہ مرتاد ہو جاتی ہے تو اس پر آدمی کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اسی وقت نکاح جو ہے وہ یعنی اس کو کہا جائے گا چند دن تک کہ وہ واپس آ جائے اگر واپس نہ آئے تو نکاح جو ہے وہ اس کو طلاق دے دیں ویسے نکاح فاصل ہو جائے گا تو ویسے بھی اس کو طلاق دے کے اپنے آپ سے جدا کرے جی سمپل انڈر اسکور پین شاپ جی جناب حضرت, حضرت علامہ